الحمد للہ رب العالمین الانبیاء وسلام اما بعد ابول ذو القعدہ کی ستائیس تاریخ ہے تو غالب گمان یہی ہے کہ انتیس دنوں کا ہوگا ذو القعدہ اور آگے ذوالحجہ پھر تیس دن کا آئے گا اور اگلا سال سارا ایک مہینہ انتیس ایک تیس ایک انتیس ایک تیس کا یہ سارا سلسلہ چلے گا بہرحال دو دن ہیں باقی تو جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں انہوں نے اگر حجامت وغیرہ بنوانی ہے مونچھے نافن وغیرہ کاٹنے ہیں صفائی کرنی ہے زیرناف والوں کی بغلوں کی تو وہ کر لیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب ذو الحجہ کا چاند طلوع ہو وہ اور تم میں سے کوئی آدمی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو ذو الحجہ کا چاند شروع ہونے کے بعد اظفار ہی والا بن شائے ہی شہید نہ وہ اپنے ناخن کاتے نہ بال قربانی کرنے تک قربانی کرنے کا جس کا ارادہ اور نیت ہے زلحجہ کا چاند ترو ہونے سے لے کے قربانی ہونے تک اس پر پابندی ہے کہ وہ نہ ناخن کاتے نہ بال کاتے تو یہ قربانی چاہے بندہ پہلے دن کر لے چاہے دوسرے دن کر لے جب تک قربانی ضبع نہیں ہو جاتی اس وقت تک پابندی ہے اور پابندی شروع ہوگی ذوالحجہ کا چاند شروع ہونے سے پر یہ پابندی صرف اس کے لیے ہے جو قربانی کرنا چاہتا ہے قربانی کی جس کی نیت اور ارادہ ہے جس کے پاس استطاعت نہیں ہے قربانی کرنے کی اس کے اوپر یہ پابندی نہیں وہ ظہ کا چاند شروع ہونے کے بعد بھی ناخن وغیرہ کاٹ سکتا ہے بال کٹوا سکتا ہے اس پر پابندی نہیں ہے لیکن اگر وہ سواب لینا چاہتا ہے قربانی کا تو اس کو حکم ہے کہ وہ چاہے اس نے پانچ ذوالحجہ کو آٹھ ذوالحجہ کو ناخون کاٹے تو دس ذوالحجہ کو دوبارہ کاٹ لے دس ذوالحجہ کو جو یہ کام کرے ناخن کاٹے سر کے بال کٹوا لے موچھے کتروا لے میرے ناپالمایا پتیل کا تمام ادی کا عند اللہ جل اللہ عزاب کہ ہاں یہ تیرے لیے پوری قربانی کا سواب ہے یعنی کہ جس نے قربانی نہیں کرنی اس پر پابندی نہیں ہے اگر وہ قربانی کا ثباب لینا چاہتا ہے تو بے شک ان دس دنوں میں ناخون کاٹ لے لیکن دس کو دوبارہ کاٹ دس کو کاٹنے کی وجہ سے اس کے اوپر یہ اجر اور ثواب ہے اور جس نے قربانی کرنی ہے قربانی کا ارادہ ہے جس کا وہ چاند طلوع ہونے سے لے کے قربانی ذبح ہونے تک یہ ناخن بال وغیرہ میں سے کچھ نہیں چھیڑ سکتا قربانی کے بعد ضرورت ہے اس کو تو بال کٹوا لے ناخن کاٹ لے نہیں ضرورت تو نہ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے مل جائزہ